اس طرح الحمدللہ سورہ فاتحہ کی ایک اجمالی تفسیر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری ہو گئی ہے اسی سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے اس کا ذکر بھی یہاں کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے اور وہ حدیث صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے اس میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب بندہ الحمد رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں حمیدانی عبدی کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے پھر جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اصنا علی عبدی کہ میرے بندے نے میری سنا کی ہے اور جب بندہ کہتا ہے کہ مالیتی عوم الدین تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجدانی آپ کی یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے پھر جب وہ کہتا ہے یا کا نا ابدو یا کا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ میرا اور میرے بندے کا آپس میں ایک معاہدہ ہو گیا کہ وہ بندے نے قرار کر لیا کہ میں نے کسی اور کی عبادت نہیں کرنی کسی اور سے مدد نہیں چاہنی صرف آپ ہی کی عبادت کرنی ہے اور آپ ہی سے مدد چاہنی ہے اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ اس جملے میں ایک تو پہلو اختعال کی حمد و ثناء کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا ہے کہ نستاعل وہ کہتا ہے کہ میں مدد مانگ رہا ہوں پھر جب بندہ کہتا ہے اس دن المستقیم تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی تو اس طرح سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیت پر اللہ و مطالعہ جواب دیتے ہیں اسی لیے بہت سے علماء اکرام نے فرمایا کہ جب آدمی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے نماز کے دوران تو وہ ہر آیت پر اس کو تھوڑا وقف کرنا چاہیے الحمد رب العالمین کہہ کر وقف کرے پھر الرحمن الرحیم کہہ کر وقف کرے یعنی تھوڑی دیر ٹھہرے اور اسی طرح مالکیوں الدین اور تمام آیتوں پر تاکہ اللہ تبارک و تعالی کے جواب کا تصور کرے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اس درخواست کا یہ جواب دے رہے ہیں اگر اس طرح سورہ فاتحہ کو پڑھا جائے اور نماز کے دوران اس کا تصور جمایا جائے تو انشاءاللہ اس کا مزید فائدہ حاصل ہوگا اور ایک لذت حاصل ہوگی ایک آخری بات جو اس سلسلے میں عرض کرنی ہے وہ یہ کہ سورہ فاتحہ میں آپ نے یہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے اس کا آغاز کیا اور پھر ایا کا ناب دو عیا کے فرمایا اور پھر دعا سے تلقین فرمائی کہ اے اللہ مجھے سراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما پھر سراط مستقیم کی تفسیر کر دی کہ ان لوگوں کا راستہ مراد ہے جن پر اللہ تعالی کا انعام ہوا اس طرح اگر دیکھا جائے تو جو بندہ اپنی اصلاح کی طرف قدم بڑھا رہا ہو اس کے لیے تین اہم کام اس سورہ فاتحہ میں تجویز فرمائے گئے ہیں اور وہ تین اہم کام ایسے ہیں کہ اگر ان کے اوپر انسان عمل کر لے تو انشاءاللہ اللہ اس کی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ہو جائے گی ایک تو یہ کہ اپنی کی طرف سے وہ پکا عزم اور ارادہ کر لے جس کی طرف بے ہے ایا کا نابدو اور یا کا نسطین میں۔ ارادہ یہ کر لے کہ میں اپنی آئندہ زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق اور شریعت کے احکام کے مطابق گزاروں گا اور کوئی کام اللہ تعالی کی رضا کے خلاف اور اس کی بتائی ہوئی ہدایات کے خلاف نہیں کروں گا یہ عزم کر لیں جس کا مظاہرہ ایاق ناز ایا کے رستعین میں کروایا گیا ہے دوسرا کام یہ ہے کہ وہ سرات مستقیم کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کرے جس کی طرف سراط لذین تعلیم سے اشارہ کیا گیا ہے یعنی اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ماحول میں ایسے لوگوں کو تلاش کرے کہ جن پر اللہ تعالی کا انعام ہوا ہے ان میں کب انبیاء کرام کا تو سلسلہ ختم ہو گیا صدیقین کا پایا جانا بھی مشکل ہے لیکن صالحین اور شہدا جن کو اللہ تعالیٰ نے صلاح اور تقوہ سے نوازا ہے اپنی اطاعت سے نوازا ہے ان کو اپنے ماحول یہ گرد و پیش میں تلاش کر کے ان کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں اور ان سے اپنی اصلاح کے لیے رجوع کریں اور پھر تیسرا کام یہ کہ اللہ تعالی سے ہدایت مانگیں کہ یا اللہ میں نے اپنی طرف سے عزم بھی کر لیا اور جو قدم بڑھانا میرے اختیار میں تھا وہ میں نے بڑھا بھی لیا اور اب میں آپ سے اص مستقیم کی ہدایت اس معنی میں مانگتا ہوں کہ آپ اپنے فضل و کرم سے مجھے صراف مستقیم تک پہنچا دیجیے یہ تین کام اگر انسان کر لے عظم اپنے مقدور بھر کوشش اور پھر اللہ تبارک مطالعہ سے دعا تو ان تین کاموں کے نتیجے میں انشاءاللہ اللہ وہ امنزل تک ضرور پہنچ جائے گا اللہ تبارک وطالعہ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہمیں سورہ فاتحہ سے ملنے والے ان تمام اسباق کو سمجھنے کی بھی توقیقت فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیقتہ فرمائے وہ آخر ان الحمد للہ رب العالمی